بسم الله الرحمن الرحیم اللہ محمد علوم وحمد السّلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامین خرحی و راد کے سمجھنے سلامت کرتے ہیں ہمارے دعوی شریفر پانچ سو اکاسی دو سو تیئیس ہے اور پانچ سو اکاسی شروس تک دو کی فراد خطیہ میں ہم لوگ جو ہے عشر ہے اسماء الحثی میں اسماء الصلاحیٰ میں سے پانچ پانچواں ایس مقدس یا ملکوں کی لغوی تحقیق جو ہے طالبا سات کتابوں سے آپ لوگوں کو محتل علماء نے جو عسم مقدس تم کی جو توضیحات بیان کیا تھا مال ملک کے روشنی میں اس کی توضیح کے پر جو بیان کیا تھا وہ میں سے چلنے کے والوں کو بیان کر چکا ہوں اور ابھی جو ہے اسی لغوی تحقیق کا جو ہے خلاصہ جو ہے نتیجہ آپ لوگوں کو آج کے درس میں بتا رہا ہوں تو خلاصہ بادش لغوی یہ ہے کہ لغت والوں نے اور مختلف علماء نے لغت کی روشنی میں اس سے مقدس یا ملک اور اس کے مشتقات کے جو توضیحات کی ہیں ان کا ہے خلاصہ خلاصہ بادش لغوی معنی جو ہے تو ملک یعنی وہ بادشاہ خلاصہ بادشاہ ہوگا یہ ہوگا ملک یعنی وہ بادشاہ کہ جسے اس پوری کائنات پر ملکیت و مالکیت جامع رکھتا ہو یعنی لوگی بادشاہ ہم اس نظر پر پہنچتا ہے ملک یعنی وہ بادشاہ کہ جس سے اس پوری کائنات پر ملکیت و مالکیت جامع رکھتا ہو یعنی وہ جس طرح چاہیں اس کائنات میں تصرف تامہ کا حق رکھتا ہو اور ہر نو تصرف و سیاست و عمرانی پر پورا پورا قدرت بھی رکھتا ہو یعنی صرف وہ حق رکھتا ہو قدرت نہیں رکھتا اور نہیں اس میں ہر قسم کے تصرف ہے تما کا حق بھی رکھتا ہے اور ہر نوع اور ہر قسم کے تصرف اور سیاست و مرانی پر پورا پورا قدرت بھی رکھتا ہے اور اسی ذات باریک تعلیٰ نے جو ہے اس کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نظام کو بھی وہی خود چلا رہے ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں کیونکہ وہ آزاد ملک ہے اور وہ جو ہے اس کائنات میں جو ہے جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے وہ تصرف تما کا حق رکھتا ہے اور ہر نو تشروں کا سیاست ہمرانی بن ذات اقدا سے علاج جو ہے پورا پورا قدرت بھی رکھتا ہے تو ملک کی توجہ جی ہوں گا ملک جو ہے اس میں سے اندہ ملک ان مقدل میں مبالغہ ہے ملک ان سے اس ملک ان سے مبالغہ ہے چنانچہ آیت میں بھی آئی ہے اندہ ملک ملکی مختلف, علمی مختلف علمی یعنی ہر لحاظ سے جامع و تمام اقسام میں ملکیت و مالکیت و سرپرستی کا قدرت رکھتا ہو ملک کے معنی جب معنی بادشاہ میں مبالک کے معنیٰ کیا ہوگا جب ملک کے مقتدر میں تو سے بن گیا یعنی ہر لحاظ سے جامع و تمام اقسہ میں ملکیت و مالکیت وہ سرپرستی کا قدرت رکھتا ہو یعنی نیز جو ہے یہ ملکیت اس کی ذاتی ہو اس نعت میں اس کی ملکیت کسی نے اس کا عطا نہیں کیا ملکیت اور بادشاہت دونوں اس کے ذاتی ہو نہ کہ اسے کسی نے عطا کیا ہو نیز جو ملک اور مالک میں یہ فرق ہے ملک اور مالک میں کہ ملک جو ہے ملک میں مبالغہ کا معفہوم پایا جاتا ہے اور یہ لفظ الگ سے بولا جاتا ہے ملک الیکشن جبکہ مالک میں مبالغہ کا ماحول نہیں ہے اور یہ لفظ کسی اضافت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ہاں جی جیسے مالک الملک ہاں جی اضافت کے ساتھ مالک کو ملک دیکھو مال مالک یوم دین ہاں جی روز جزا کا جو ہے مالک بادشاہت کا مالک اس طرح اس کے علاوہ جو ہے لفظ ملک جو ہے میں مملکات کسرہ رہنے کا ماہوم بھی شامل ہے مالک میں جو بہت سی چیزیں اس کی ملکیت میں ہونے کا لاتعدیات اور باربے نت چیزیں اس کی جو ملکیت میں آنے کا مفہوم ملک کے اندر میں شامل ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمام موجودات عالم کے مالک ہیں آپ کو پتہ ہے بھائی موجودات عالم ہاں جی انسانیت اس کی گنتی انسانی حضرت کے بعد سے باہر ہے ہم تو اس کائنات عالم کے ہمیں ہمیں تو اس کے عوالم کا ہی پورا پورا احاطہ نہیں ہے تو چیزیں اس کے موجودات کی تو لہٰذا جو ہے لفظ مالک میں معملکات کسیرہ رہنے کے مفہوم بھی شامل ہے بے نحد چیزیں اس کی ملکیت میں ہونے کا اس کے زیر تصرف ہونے کا اس کی جو ہے قبضۂ قدرت میں ہونے کا مفہوم کو ادا کر دی یعنی اللہ تعالیٰ تمام مونج عالم کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ کی ملک میں شامل اشیا حالانکہ ملک میں اس کی بادشاہت کے اندر یعنی اس کی بادشاہت کے اندر اس کے زیر تصرف شامل عائشیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ عقل ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت میں مالک الملک کی مزید یہ تشریح کی گئی ہے کہ مالک الملک ملک وہ سے جو عطا و منع پر قدرت رکھتی ہے عطا و منع پر شیں دے دیتے ہیں روکنا شہر روک دیتے روک دیتے ہیں یعنی وہ جسے چاہے دے جسے چاہے چاہ نہ دے اس کو عزت و ذلت پر بھی پورا پورا اختیار ہے جس کو چاہے عزت سے نہ بازے جسے جس چاہے رسوا کرے اس کو لہل و نہار کی گردش پر بھی پوری قدرت حاصل ہے لہل و نہار کی گردش جو اسی کے مخلوق ہے نا تو اس پر بھی پوری پوری قدرت ہے رات دن کا آنا جانا اسی کے ہاتھ میں وہی ذات اس چیز قدرت رکھتا ہے کہ رات دن کیسے لایا جاتا ہے کیسے چلے جاتا زندگی اور موت پر بھی صرف اسی کا اختیار ہے ہاں جی تمام موضوعات کی زندگی اور موت پر بھی انسان سمیت اسی کو اختیار ہے ہاں جی ریزک کی فراہمی اور فراوانی بھی اسی کے حکم سے ہو سکتے ہے جس کو چاہیں کثرت سے رزق دے دیں جس سے مال مال کریں جس سے چاہیں چھین لیں ایک لوگ ماں اس کو محتاج بنا دیں معلوم ہوا کہ کل جہانوں میں ہاں جی حقیقی بادشاہت کُلے جہانوں میں پوری کائنات کے جہاں جہاں یہ کائنات پھیلا ہوا ہے اس کی جدی وسعت ہے کھلے جہانوں میں حقیقی بادشاہ صرف اسی مالک الملک اسی مالک الملک کی ہے اسی ذات کی ہے کوئی اس میں ادنی سی شرکت بھی نہیں رکھتا کوئی بھی اس بادشاہ میں ادنیٰ شرکت بھی نہیں رکھتا بلا شرکت غیر کائنات کے ہر شے پر اللہ تعالیٰ ہی کے بادشاہ تھے تو یہ دالی جو ہے توجحات خصوصیات آسما حوصلہ نامی کتاب کے سفر نمبر سو پر ہے تعلیم آگے جو ہے مزید اس سے مقدس مقدس جو الملک قرآن پاک میں الملک جو قرآن پاک یہ کون کون سے آیت میں آئی ہیں اس کے مختصر حقہ شروع میں عید ہیں اس کی توضیحات حات کے ساتھ ابھی آپ کو یہ توجہ توضیح دیں تو نئی یہ خیری ہیں الملک یا ملک جو ہے قرآن پاک میں اس کی چند آیتوں قابلوں کو توجہ دے دوں گا جن میں یہ مقدس یسم آئی ہے تو پہلے آیت یہ فتح اللّہ الملک الحق یہ سر تو عید سے شدہ ہیں فتح آل اللّہ ملک الحق بس وہ بادشاہی حقیقی بلند و برتر تعالی الوس سے بلند و برتر ہونا عالی شان اور انتہائی عظمت کا مالک ہونا یعنی یقن اللہ کی بلندی اس کی برتری اس کی عظمت انسان بیچارہ چارہ کیسے سمجھیں گے یعنی انسان اپنے اطراف کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے انسان اپنے وجود کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کی عظمت کو ہم کیسے در کریں یہ ہمارے قدرت سے باہر ہے یعنی اس نے فرمایا تو ہمیں سر تسلیم خم ہونا ہوگا اور اس کے سامنے چپ چھانا ہوگا اور اس کے ہر حکبر رب کہنا ہوگا ارے میں اکثر ہم کو بتاتا رہا ہوں پہلے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالی متجلی ہوا ہے اللہ تعالی نے اپنے صفات کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے اسماع الحسنہ کے صورت میں کہیں اسما الحسن کے صورت میں کئی مختلف افعال کے صورت میں اللہ نے اپنے صفات چلالی جمالی کمالی کو مختلف الفاظ میں بیان فرمایا تو یہ بھی انہیں عظیم جو ہے خدمات میں سے آیات میں سے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بادشاہت کا ادراک ہو جاتی ہے قرآن سے برحق اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں چونکہ ہر کوئی جو ہے میں اگر آپ میں سے کسی کے بارے میں پوچھوں آپ کون ہیں تو آپ کے بارے میں جو کچھ آپ خود بتائیں گے نا وہی بات زیادہ اٹھنتک ہے کہ جیسے کہ کسی دوست کے ذرے سے پوچھوں تو قرآن باغ و عظیم کتاب ہے جس میں اللہ تعالی نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ یہ ہوں میں اللہ یہ ہوں میرا اللہ یہ ہوں, اللہ یہ, ہوں یہ صفات ہیں یہ صفات ہیں یہ صفات, ہیں یہ, صفات ہیں یہ نام ہے جانے تو یہ سب کیا ہیں میری آفال میری ذات ایسی ہے میری صفات ایسی ہے میرے آثار ایسی ہے اللہ نے اپنے ذات کی جو ہے یہاں پر مختلف زاوی سے صفات کو بیان فرمایا اس لیے مولان جاؤ سعادی نے فرمایا قطل اللہ ہو کتابیں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ظاہر ہوا ہے اللہ نے اپنے آپ کو قرآن پاک کے اندر ظاہر کیا ہے وہ انہیں آیتوں کے اندر ہے جس میں اللہ نے اپنی عظمت کو بیان فرمایا یہاں فرمائے فتح اللہ الملک الحد. بہت بلند مرتبہ والی ذات ہے ہاں بلند و برتر ہے اور اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں وہ ذات جو ملک الحق ہے بادشاہ حقیقی تجمہ خلاصی ہوگا بس وہ بادشاہ حقیقی بلند و برتر ہے یعنی اس عائد میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ برحق و حقیقی بادشاہ اس عظیم کائنات کا اللہ ہی کے ذات عدص ہے اور بادشاہ حقیقت میں صرف اسی کو حاصل ہے بادشاہ حقت نوشی کھا سکے باقی معلومات کے یعنی باقی معلومات کو جو کچھ عطا کیا ہے یعنی اسی بادشاہ حقیقی کے فضل و رحمت ہے یعنی عارضی عارضی وہ آتی ہے وہ جب چاہیں چھین لیتے ہیں کوئی اسے اس روک نہیں سکتا جس کو دینا چاہیں دے دیتے ہیں جسے چھیننا چاہیں وہ چھین لیتے ہیں ویسے عظیم ذات ہے جان گرامی ہمیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے چھاننے کی ضرورت ہے اس کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس کی عظمت کے ادراک کی ضرورت ہے حضینِ گرامی اگر ہم گناہ کرتے ہیں بے دردی سے گناہ کرتے ہیں غفلت کا شکار ہو کر گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں ہاں جی یہ سب اس وجہ سے ہے ہم نے اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا ہم نے اللہ کی عظمت کا ادراک کرنے کی کوشش نہیں کیا ہم نے اللہ کا ہر فرد پر کائنات کے ہر شے پر اللہ تعالیٰ کے احاط علمی اس کو ہم نے درخ کرنے کی کوشش نہیں کیا اس نے فرمایا آہا تو بالکل نشین علم کائنات کی ہر چیز پر میرا علم میں ہوئی تھے ایک نہ آسمانوں میں کوئی ذرا نہ زمین کے اندر کوئی ذرا نہ زمین کے سطح پر کوئی ذرا نہ سمندر کے تہ میں کوئی ذرا ہاں جی اللہ کے علم سے خارش نہیں ہے تو آپ اور میں کیسے اللہ کے کی علم سے خارش ہوں ہاں جی خارش ہر شاخ کی صفات کردار ظاہری اخبار باطنی اخبار جو باتیں دل میں رکھا ہوا ہے جو زبان پہ بو رہا ہے خلوت میں آپ موجود کو شاپ کرتے ہیں جلوت میں کرتے ہیں دوستوں کے بیچ میں کرتے ہیں تنہائی میں کرتے ہیں سوچتے ہیں ہر چیز کا اللہ کو علم ہے عظیم کرم اور ہر چیز پر اللہ کو حکومت بھی حاصل ہے بادشاہ بھی حاصل ہے وہ جس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کرنے پر قدر رکھتے ہیں اور اپنے فیصلے کو نافذ کرنے پر بھی قدر رکھتے ہیں اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا عظین عزت اللہ کے میں ذلت اللہ کے میں ہماری دنیا بھی اللہ کے حامل میں ہمارے آخرت بھی اللہ کے عالم میں ویسے عظیم بادشاہ ہے خانات کے ہر شیئیں کی دنیا و معافیہ سب کچھ ذات کے دست جس کو جو دینا چاہیں دے دیتے ہیں جس سے جو چھیننا چاہیں جو چھین لیتے ہیں میں جو چیز خلق کرنا چاہیں خلق کر دیتے ہیں جس کو نابود کرنا چاہیں نابود کرتے ہیں کلومن وافی شان و حاللہ زہ اللہ نئی شان و شوکت کے ساتھ ہم اس اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ص اللہ کی معلفت حاصل کرنے وہ بھی وہ بھی اللہ کی معرفت کے لیے ایک تو یہ کھلی کائنات ہے اس کی ہر شے میں آپ غور و فکر کریں تصور کریں حصین جدید جو تعلیم یافتہ جوان نان حضرات ہیں تعلیم یافتہ لوگ میرے ان سے درخواست ہے کہ آپ جدید علوم میں فزکس کے کی ہے کیمسٹری کے کی ذریعہ ریاضیات کے ذریعے بیولوجی کے ذریعے فلکیات کے ذریعے عرضیات کے ذریعے معتلف جو دنیا میں علوم ہیں ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے عظمت کی ایک گوشے کو ایک ذرے کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی سے ایک عجائبات دنیا آج سائنس نے ترقی کیا انہی علوم کے ذریعے سے ترقی کیا تو سائنس نے ہاں جو کچھ ترقی کیا جو کچھ سامنے لایا جو کچھ حص وسائل ہمیں دے رہے ہیں یہ سب اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہوا ہے اس نے رکھا ہوا اسے زمین میں سے آسمان میں سے فضا میں رکھا ہو آج جدید سائنس جو ہے علمی ترکین کو حاصل کریں ان کو کیش کریں بھائی پردہ تھا وہ پردہ ہٹا کے سامنے لا رہے ہیں ہاں جی نہیں کہ کوئی چیز سرے سے نہیں تھا وہ اس کو ایجاد کریں سے نہیں تھا انہیں کو جوڑ رہے ہیں ان کو ترتیب دے کر نئی سے نئی چیز وجود میں لا رہے ہیں جو ہماری زندگی کو آسان کرتے ہیں اور انتہائی خطرناک بھی ہے آسان بھی کرتے ہیں تباہ بھی کر دیتے ہیں دونوں چیزیں کر رہے ہیں سب کے سامنے رضا فط اللہم الکونحق ہاں جی اللہ بہت اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ بہت بلند مرتبہ والا وہ نہایت عظیم ہے اس کی عظمت کو ہم جیسے حقیر بندے کیسے در کرتے ہمارے محدود ذہن اس کی عظمت کو کیسے در کریں گے اس کی بلند و برتری کو اس کی بلندیوں کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے ہاں جی ہماری نگاہ تو اسی زمین کے میں بھی نہایت محدود ہے زمین میں بھی ہمارے معلومات نہایت محدود ہے لہذا میری درخواستیں کیا ہم لوگ قرآن باغ میں اللہ کو ڈھونڈیں قرآن پاک میں ساتھ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے خود کے بارے میں کیا فرمایا ہاں اللہ نے خود کے بارے میں اس کے علم احاطہ ہاں کائنات پر اس کے قدرت کا احاطہ ہاں تاتھی ہو اس طرح اس کی ہاں جی عظمت کا ذکر اس کے صفات کا ذکر اس کے درگزر بھی ہے اس کا حلم و بردباری بھی ہے اس کا قہر و غضب بھی ہے ہاں جی اس کی مثالیں بھی دیا ہے سابقہ اقوام کے لہٰذا ہمیں اس بادشاہ بزرگ اور اس عقیقی بادشاہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے درگاہ میں بندہ بن کے رہیں اب بن کے رہیں مبلغ بن کے رہیں اس کے حکومت کے اندر ایک فرم بازار اور متی اس کا مخلوق بن کے رہیں بندہ بن کے رہیں ہم بندہ ہمیں بندگی ہی راس آتی ہے اور یہی ہمارے حق میں فائدہ ہے اندہ ہے اللہ جو فیصلہ کریں اس, اس کے سامنے آپ اپنی کوئی اشہار وجود نہ کریں چکے رہیں آپ جتنا اللہ کے حضور میں توازن کریں گے چکیں گے آجی کریں گے اتنا ہی اللہ کو انچا کرے گا آپ کو بلند مرتبہ دے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی مارفات کی توفیت آپ